تو جب جناب عثمان شہید ہو گئے جناب علی کو اقتدار سنبھالنے پہ مجبور کر دیا گیا لیکن وہ فسادی وہ فتنہ پیدا کرنے والے جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے حالات کو درست نہیں ہونے دیا وہ جلدی سے جناب علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تاکہ جناب علی ہم سے انتقام نہ لے سکیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کا قبیلے کے لحاظ سے رشتہ داری کے لحاظ سے جناب عثمان سے گہرا تعلق ہے ان کا مطالبہ تھا کہ جناب عثمان کے قاتلوں سے ساس لیا جائے ان کو قتل کیا جائے جناب علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں معاملات مکمل طور پہ میرے ہاتھ میں آ جائیں تب میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا یہ اختلاف تھا ادھر بھی صحابی ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ بلکہ چوتھے خلیفہ آلے بیت میں سے جن کا مقام و مرتبہ صاحب کے میں بہت بلند ہے اور ادھر امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جناب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن صحابہ کے میں سے وہ بھی ہیں اور ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہے نہ جناب علی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے نہ جناب امیر معاویہ کے خلاف کی بات کرنی ہے کسی بڑے امام نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو تم اس زمانے میں نہیں تھے تمہاری تلوار کسی صحابی کے اوپر نہیں چلی نہ جناب علی کے اوپر نہ جناب امیر معاویہ کے اوپر اب اللہ نے تمہاری تلواروں کو تمہارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا اب اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھو میرے بھائیوں درد مندانہ طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ صحابہ کلام کے معاملات میں جج بننے کی کوشش نہ کریں کئی لوگوں نے جج بننے کی کوشش کی جج بنتے بنتے کہیں دور جا نکلے کیونکہ جب صحابہ اکرام کے درمیان آپ جج بنیں گے تو کیا ہوگا کسی ایک کے اوپر جرا کریں گے کسی ایک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے اس لیے صحابہ اکرام کے مابین جج نہیں بننا امام ابو ضورا بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس کا راز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک پہنچا تو صحابہ اکرام کے ذریعے احادیث نبویہ پہنچی تو صحابہ اکرام کے ذریعے یہ ہمارے گواہ ہیں وہ لوگ ہمارے گواہوں کو مجروع کرنا چاہتے ہیں داغدار کرنا چاہتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرنے والے زندیق ہیں ملد ہیں اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم شگرد جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو جانتے انہوں نے کیا کہا تھا اٹھائیے البدایہ و حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی انہوں نے کہا تھا مجھ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہو جس نے رسول اکرم اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول نے جب یہ کہا سمی اللہ علی منحمی اللہ اس کی باتوں کو سنے, اس کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہا ہے تو امیر معاویہ نے پیچھے کہا تھا رب الحمد اللہ کے رسول نے بطور امام کیا کہا سمی اللہ علی من حمیدا کہ اللہ اس آدمی کی دعا کو سنے جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے اور امیر معاویہ نے باقی مختلف کے ساتھ مل کر اپنے امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا رب الحمد اے اللہ ہر قسم کی حمد و تیرے لیے اور جب عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے یہ پوچھا کہ امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبداللہ عزیز امر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھائی جانتے ہیں نا آپ جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے جن کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے عدل و انصاف کا زمانہ ہے بڑے امیر تھے لیکن جو ہی بادشاہ بنے خلیفہ بنے مار سے جان چھڑا لی اور انہوں نے اپنی امارت کے زمانے میں خلافت کے زمانے میں ہر ایک کو عدل و انصاف کے ساتھ دیکھا چاہے ان کا کوئی رشتہ دار تھا چاہے دور کا تھا ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا اور ان کی خلافت ان کی عمارت ان کی بادشاہ مثالی ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں تو اس لیے کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ امر بے عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ کیونکہ سوال کرنے والا جانتا تھا کہ امیر معاویہ ندی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بد زبان باتیں کرتے ہیں اور عمر میں عبدالعزیز کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا حالانکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بے عبدالعزیز صاحبی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں میرے بھائی اور میرے ساتھ رہیں تو کیا کہا عبداللہ ابن مبارک نے عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ صحابی یہ تابعی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے اور جب ایسا ہی سوال معافہ بن عمران سے ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتنے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے صحابی ہے میرے بھائی صحابی صحابی صحابی ہے چاہے وہ صحابی دیگر صحابہ اکرام کے مقابلے میں فضیرت میں کہیں پیچھے ہو لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت اوپر ہے تو آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں جناب معاویہ رضی اللہ جن دنوں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے ان کے ناک کے نترے میں جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ مٹی بھی عمر میں عبداللہ سے بہتر ہے میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ وہ آدمی ہے جن کے بارے میں ترمدی شریف میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اے اللہ اے دیا اس کو ہدایت دینے والا بنا دے مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے بھی ہی ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دینا یہ دعا کس نے کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بھائی یہ امیر معاویہ اور وہ ہیں علی رضی اللہ عنہ تو یہ دونوں کا موقف تھا ان میں سے جناب علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور جناب امیر معاویہ سے غلطی ہوئی لیکن اجتہادی غلطی حدیث میں آتا ہے نا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی حکمران اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق نکلے تو اس کے لیے دورہ اجر ہے اور جو اتحاد کرے کوشش کرے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرے لیکن غلطی ہو جائے تو اسے بھی ایک اجر ملے گا تو حق کے زیادہ قریب جناب علی رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے لیکن دونوں گروہ مسلمان تھے دونوں مومن تھے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرا قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجرات اللہ تعالی نے فرمایا وہ ان کا منی نقط تلوف اصلی ہو کہ جب دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلو کروا دو اور میرے بھائی جب جناب حسن رضی اللہ عنہ نبی نبیسرم کے پاس آئے تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے جناب حسن کو اٹھا لیا تھا تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے ان نبنی ہادا سید میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے لعل اللہ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں سلاح کروائیں گے کن کے درمیان مسلمان اللہ کے سن نے کیا کہا دو مسلمان گروہوں میں سلاح کروائیں گے اور تاریخ بتاتی ہے آگے جا کے ذکر کروں گا کہ جناب حسن کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلاح ہوئی وہ کون سے دو گروہ تھے تو برحال میرے بھائی جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی وقت گزر گیا جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا شہید کرنے والے خارجی تھے انہوں نے تین آدمی تیار کیے تھے تین آدمی تیار کیے تھے اور کہتے تھے کہ فتنے کی جڑ نعوذ اللہ من علی کہتے تھے فتنے کی جڑ جناب علی ہیں امیر معاویہ ہے امر بنآس ہیں انہوں نے پلاننگ کی تین خودکش آدمی تیار کیے اور ایک ہی دن تینوں کو روانہ کر دیا گیا انہوں نے ایک ہی دن حملہ کرنا تھا جناب علی حملے کی زد میں آ گئے شہید ہو گئے امیر معاویہ اس دن وہاں پہ نہیں آئے جہاں کاتل بیٹھا تھا بچ گئے عمر بن آس کے اوپر حملہ ہوا لیکن زخمی ہوئے قتل نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے تو یہ کام کرنے والے کون تھے خارجی تھے جناب علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمان بن ملجم ہے بہرحال میرے بھائی جناب علی شہید ہو گئے جناب علی کے بعد خلیفہ کس کو مقرر کیا گیا جی ان کے بیٹے ان کے بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو تو اس لیے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ہیں اور پانچویں کون ہیں جناب حسن جناب حسن چھ مہینے تک بطور خلیفہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے لیکن جناب امیر معاویہ کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ ویسے ہی باقی تھی جناب حسن اپنا لشکر لے کے شام کی طرف گئے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کون سا تھا شام دمشق اور جناب علی کا کوفہ مدینہ سے کوفہ دار الحکومت منتقل کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ تو برحال جناب حسن اپنا لشکر لے کر گئے لیکن انہوں نے اپنا سپہ اسلار تبدیل کر دیا جو پہلے سپہ سلار تھا وہ لڑائی کی طرف زیادہ مائل تھا اب جس کو جناب حسن نے مقرر کیا یہ ایسا تھا جو لڑائی کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں تھا جناب حسن کے دل میں یہ بات تھی کہ صلح ہو جائے وہاں پہ مذاکرات ہوئے جناب حسن دستبردار ہو گئے انہوں نے جناب امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا خلافت ان کے حوالے کر دی اور یہ سن چالیس ہجری کا واقعہ ہے اور اس سال سے مسلمان دوبارہ ایک ہو گئے سن پینتیس سے لے کے چالیس تک اختلاف رہا حقیقی مانوں میں خلیفہ جناب علی تھے لیکن دوسری طرف جناب امیر معاویہ بھی ایک علاقے کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھے لیکن جب جناب حسن کا زمانہ آیا وہ بردار ہو گیا کس کے حق میں اب جناب حسن نے مسلمانوں کی حکومت جس کے حوالے کی ہے خلافت جس کے حوالے کی تھی ہے اس کو اچھا سمتے تھے کہ نہیں سمتے تھے اچھا سمتے تھے اسی لیے تو خلافت اس کے حوالے کی ہے ورنہ جناب حسن مر جاتے شہید ہو جاتے لیکن حکومت ان کے حوالے نہ کرتے تو برحال مسلمان ایک دفعہ پھر ایک ہو گئے جناب معاویہ کا زمانہ چالیس اکتالیس سے لے کے سن ساٹھ ہجری تک کا ہے تمہارے پانچویں خلیفہ جناب حسن ہے, کون ہے؟ امیر معاویہ سن چالیس اکتالیس سے لے کے سن تک وہ خلیفہ رہے سن چھپن ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا جانشین مقرر کر دوں جانشین کس کو مقرر کروں اس سلسلے میں کئی ایک نمونے ان کے سامنے تھے ایک نمونہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے لیکن آپ نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا اشارے دے دیے اشارے دے دیے کہ ابو بکر اس کے حقدار ہیں لیکن وعدے طور پہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہوں گے جناب ابو بکر کی باری آئی تو انہوں نے وعدے طور پہ اپنا جانشین مقرر کر دیا کس کو جناب عمر فاروق کو جناب عمر فاروق کی باری آئی تو انہوں نے نہ تو واضح طور پہ ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نہ ہی انہوں نے معاملے, اس معاملے میں خاموش رہے بلکہ انہوں نے چھ آدمی مقرر کر دیے کہ یہ کسی ایک کو اپنے میں سے خلیفہ مقرر کر لیں گے اللہ کے کی باری کچھ اور ہوا جناب بکر کی باری کچھ اور ہوا جناب عمر فاروق کی باری کچھ اور ہوا اور جناب عثمان کی باری آئی تو انہوں نے بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا جناب علی کی باری آئی انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا جناب حسن کی باری آئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اقتدار اور خلافت اور امامت جناب امیر معاویہ کے حوالے کر دی امیر معاویہ کی باری آئی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا جان مقرر کر دوں اور یہ کام اس سے پہلے کون کر چکے ہیں جناب ابو بکر صدیق عزی اللہ عنہ. لیکن فرق یہ ہے جناب بکر صدیق نے جس کو جانشین مقرر کیا ہے وہ ان کا بیٹا نہیں ہے جناب امیر معاویہ جن کا دارالحکومت دمشق میں تھا شام میں تھا وہ یہ سمتے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دوں تو حالات پر امر رہیں گے اگر کسی اور کو مقرر کیا گیا تو شاید پھر اختلافات شروع ہو جائیں اور معاملات بگڑ جائیں یہ ان کا اتحاد تھا اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اپنے بیٹے یزید کے بارے میں کہا کہ میں اس کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف شہروں میں جو ان کے گورنر تھے ان سے کہہ دیا کہ اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے یزید کے نام پہ ابھی سے بیعت لے لو جناب حسین نے بیت نہیں کی اور بھی کچھ صحابہ کرام نے بیعت نہیں انہوں نے بیعت نہیں, یہ نہیں دی لیکن جب امیر معاویہ فوت ہوئے یزیز نے اقتدار سنبھال لیا تو گورنروں کے نام پیغام بھیجا کہ اب نئے سرے سے میرے نام پہ بیعت لی جائے کیونکہ اب میں نے اقتدار سنبھال لیا ہے ہر علاقے کے گورنر نے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لی مدینہ کے گورنر کو بھی لیٹر ملا اس نے جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ علیہ کو اور جناب حسین رضی اللہ علیہ کو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے مولت دی جائے اس رات میں سوچتا ہوں پھر کچھ بتاؤں گا لیکن رات ہی کو وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے جناب حسین کو بلایا گیا ان سے بیعت لی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر بیت میں نے یزید کے نام پہ بیت کی تو سب کے سامنے کروں گا خفیہ طور پہ بیعت نہیں کروں گا تو اگر میں نے بیعت دی تو دن کی روشنی میں کل دوں گا رات کے اندھیرے میں میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن رات کو جناب حسین بھی مکا روانہ ہو گئے عبداللہ بن زبیر بھی مکاروانا ہو گئے اور جناب حسین بھی مکاروانا ہو گئے اور مہینہ تھا حج کا دوسری طرف یہ اطلاع اہل کوفہ کو مل چکی تھی اہل کوفہ انہوں نے لیٹر کے اوپر لیٹر لکھنے شروع کر دیے جناب حسین کو کہ ہم یزید کو خلیفہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں آپ کو بادشاہ مانتے ہیں آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کوفہ میں ہمارے حکمران ہوں گے ایک لیٹر دو لیٹر تین لیٹر لیٹروں کی تعداد پانچ سو تک جا پہنچی جب پانچ سو لیٹر ہو گئے تو جناب حسین سوچنے پہ مجبور ہو گئے انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو مسلم بن عقیل جب کوفہ داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کے ہاتھوں پہ جناب حسین کے نام پہ بیت کی پورا کوفہ جناب حسین کے ساتھ تھا مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا مسلم بن عقیل نے فوری طور پہ جناب حسین کو لیٹر لکھا کوفہ تشریف لے آئے کوفہ والے آپ کے اخبار کے لیے تیار ہیں آپ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جناب حسین نے جب انہیں لیٹر ملا مکہ سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا مکہ میں حج کی وجہ سے صحابہ کلام موجود تھے جناب عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا انہوں نے جناب حسین کو روکا اور کہا آپ نہ جائیں بہتر نہیں ہوگا کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یزید حکمران بن بیٹھا ہے اب جب کوفہ میں کوئی نیا حکمران بنے گا تو لڑائی تو ہوگی اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ لوگ تماشا دیکھیں گے تو میں آپ کے بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ لوں اور آپ کو کبھی بھی جانے نہ دوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ جناب حسین جا رہے ہیں تو جناب حسین مکہ سے بہت دور نکل چکے تھے وہ اپنی سواری پہ بیٹھے جناب حسین کے پیچھے آئے تین راتیں سفر کر کے جناب حسین سے کہا آپ نہ جائیں اور یاد رکھیں آپ کے نانا کو اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کے درمیان چوائس دی تھی کہ آپ دنیا چاہتے ہیں دنیا لے لیں آخرت چاہتے ہیں آخرت لے لیں آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا تھا دنیا کو چھوڑ دیا تھا آپ کو میں نہ جائیں لیکن جناب حسین نے کہا کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں میں جاؤں گا تو جناب عبداللہ ابن عمر جناب حسین کو گلے ملے رونے لگے اور کہا میں آپ کو الوداع کہہ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قتل ہونے والے ہیں ابو سعید خدی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ حسین نہ جائیں کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا کوفہ والے وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کے والد نے کہا تھا جناب علی نے کہا تھا کوفہ والو میں تم سے تنگ آ چکا تم مجھ سے تنگ آ چکے مجھے تم سے نفرت ہے اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو یہ وہ کوفہ والے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں نہ جائیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن جناب حسین روانہ ہو گئے دوسری طرف کیا ہوا کہ جب مسلم بن عقیل کی وہاں پہ بیعت ہو رہی تھی تو وہاں کوفہ میں یزید کا گوندر موجود تھا اور ان کا نام کیا ہے نومان بن بشیر نومان بن بشیر صورتحال دیکھ رہے تھے لیکن جان بودھ کے آنکھیں بند کی ہوئے تھے وہ جناب حسین کے آدمی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے حالات کی کوئی پرواہ نہیں کی یہ رپورٹ کسی طریقے سے یزید کو مل گئی یزید نے فوری طور پہ نومان بن بشیر کو گونلی سے ہٹا دیا اور بسرہ کے گوندر عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ کوفہ بھی آپ کے حوالے ہے اور آپ نے کوفہ پہ کسی اور کی حکومت نہیں بننے دینی ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا رات کا اندھیرا تھا لوگ ٹولیوں کی شکل میں جہاں کہیں بیٹھے ہوتے انہیں سلام کہتا اور لوگ یہ سمتے کہ شہد جناب حسین رضی اللہ لو پہنچ چکے ہیں وہ آگے سے کہتے وعلیکم السلام اللہ کے رسول کے نواسے اور یہاں سے ابن زیاد کو اندازہ ہو رہا تھا صورتحال کتنی خطرناک ہے اور لوگ کس قدر جناب حسین کا انتظار کر رہے ہیں ساری صورتحال کا جائزہ لے کر وہ اپنے محل میں چلا گیا اور اپنے غلام ماکل سے کہا کہ تم جسوسی کرو اور دیکھو کہ اس معاملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے پیچھے کون ہے چنانچہ ماکل نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں شام سے آیا ہوں تین ہزار دنار جناب حسین کے لیے لے کر آیا ہوں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے وہ کہاں پہ ہیں؟ لوگ, لوگوں نے ان کو بر اعتماد کیا اور انہیں مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے اس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیت کی اور مسلم بن عقیل حانی بن اروا کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ وہاں پہ روز آتا صورتحال دیکھتا اور سمجھتا کہ کون کون بڑے لوگ ہیں جس معاملے کے پیچھے ہیں جب اچھی طرح معاملہ اس نے جان لیا تو وہ ابن زیاد کے پاس واپس آ گیا ابن زیاد نے ہانی بن اروا کو پیغام بھیجا اور انہیں گرفتار کر لیا حانی بن اروا سے کہا بتاؤ حسین کہاں ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے اپنے غلام کو آواز دی ہانی بن اروا نے جب اس غلام کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور جان گئے کہ یہ جسوس بن کے میرے گھر میں آتا رہا ہے اس نے اب پوچھا اب بتاؤ کدھر ہے مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ نے کہا مسلم بن عقیل اگر میرے پاؤں کے بھی نیچے بیٹھے ہوں تو میں اللہ کی قسم پاؤں نہیں اٹھاؤں گا یعنی کہ نہیں بتاؤں گا اس نے حانی بن کو مارا لیکن ہانی بن عروہ نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو علم ہو گیا اور دوسری طرف مسلم بن عقیل تک یہ رپورٹ پہنچ گئی کہ ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا گیا ہے مسلم بن عقیل ایک ہزار آدمی لے کر اور کچھ روایات میں سے زیادہ آتے ہیں لے کر آئے اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا لیکن ابن زیاد بہت تیز آدمی تھا اس کے محل میں کوفہ کے بڑے, بڑے لوگ آدمی موجود تھے اس نے بڑوں سے کہا کہ میری بات مانو گے تو انعام ملے گا نہیں مانو گے تو شام سے لسکر آنے والا ہے تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ مسلم بے نخیر کے ساتھ ہیں ان کو واپس جانے پہ مجبور کر چنانچے وہ لوگ باہر نکلتے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتے تم چلے جاؤ لوگ کوفہ والے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی موت کی بیعت کی ہوئی تھی اب غداری کرنے لگے واپس جانے لگے اور رات کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیر کے ساتھ صرف تیس آدمی رہ گئے تھے اور جب کچھ اور وقت گزرا تو وہ تیس آدمی بھی جا چکے تھے مسلم بن عقیر کوفہ کی گلیوں میں پناہ لینے کے لیے تنہا پھر رہے تھے کوئی پنا دینے والا نہیں تھا یہ جنہوں نے لیٹر لکھے تھے جو بادشاہ بنانا چاہتے تھے جو یزید سے ٹکر لینا چاہتے تھے انہوں نے یہ حال کیا جناب حسین کے بھیجے ہوئے ان کے چچاد مسلم بن عقیل کا مسلم بن عقیل نے ایک دروازہ کھڑکایا بوڑھی عورت باہر نکلی اس سے پناہ مانگی اس نے پناہ دی معاملہ بتایا اس نے چھپا لیا ساتھ والے گھر میں کھانا لا کر دیا پانی دیا اور اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جا کے بن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد نے ان کو پھانسی چڑھانا چاہا قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہولت دے دو مہولت دے دی گئی تو وہاں پہ سات بی کے بیٹے جناب عمر موجود تھے جناب سات بن ابی وکاس کے بیٹے عمر موجود تھے تو عمر سے مسلم بن عقیل نے کہا یہاں پہ سب سے زیادہ میرا جو قریبی ہے وہ تم ہی ہو تو میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جناب حسین تک پہنچا دینا اس نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جناب حسین کو لیٹر لکھا تھا کہ کوفہ والے آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ آ جائیں یا آپ کو خلیفہ بنائیں گے بادشاہ بنائیں گے اب ان کو پیغام بیچ دو کبھی نہ آئیں اپنے آپ کو اور بچوں کو خطرے میں نہ ڈالیں واپس چلے جائیں جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور عمر نے یہ پیغام جناب حسین کی طرف بیچ دیا جناب حسین کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے واپس جانا چاہ واپس جانا چاہا لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے جناب حسین نے کہا تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں چل پڑے راستے میں ایک شاعر ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا عراق سے آ رہا تھا جس کا نام ہے فرزدق عربی زبان کا بہت بڑا شاعر ہے جناب حسین سے ملا بڑی عزت کی جناب حسین نے پوچھا کیا حال ہے کوفہ والوں کا انہوں نے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں کیا مطلب لڑائی ہوگی تو تلوار آپ کے اوپر چلائیں گے لیکن دلی طور پہ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ ایسی محبت ہے جیسے آج لوگ کر رہے ہیں ماتم کرتے ہوئے ایسی محبت کی جا رہی ہے تو بہرحال کیا کہہ رہا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہیں یعنی کہ یزید کے ساتھ ہیں جناب حسین نے کہا اللہ مستان اللہ مدد کرے گا چلتے رہے کاسیا مقام آیا تو وہاں پہ ابن زیاد کا لشکر پہنچ چکا تھا ایک ہزار کی تعداد میں اور ان کا قائد حر بن یزید تمیمی تھا اس نے جناب حسین کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ازمائش میں پڑھوں جناب حسین نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا وہ آگے سے روکنے کی کوشش کرے جناب حسین جانے کی کوشش کریں آگے جا کے جناب حسین نے اس کو ڈانٹا اور کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے پیچھے ہٹ جاؤ ہر بن یزید تمیمی نے کہا اگر یہ مجھے بات کی اور کہتا تو میں اس کو بھی جواب دیتا اس کی ماں کو بھی جواب دیتا لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں وہ ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے